گاندھی کو جانے والے لوگ اپنے کلام کو سنتے ہیں ان کے حالات جانتے ہیں کام کام کامل الرواہ کامل مدد اور عانت بھی کرتے ہیں ان, ان کی, کی ہیں ان... ان کیا عبادت کے الفاظ عبادت کے الفاظ ہی ہیں ان کیا ان کی عبارت کے الفاظ ہیں ان ال... لا حول ولا قوه الا بالله يعبذ ان يعيين ان يعينا هنا فلا يعبذ يبذ والله رب كافي غايب مطلق دي غايب ایک مطلب خدا بندی غیر اضافی غیب مطلق مطلب کہ ہر کسی کو غائب ہو غیر بضافی یہ ہے کہ بعض مخلوق اس پر متلع ہو بعض سے مخفی ہو جنت اللہ اتیار اللہ لگے جی جنا دو وغیرہ لو محفوظ رتے اللہ مشتے لگے دیا ہوئے اور دیکھ رہے ہیں اللہ تو اللہ فرشتے جی جی وہ ہر کسے تو چھپیا خاص ہے او <آسان> اور وہ او اللہ دے بارے فرمایا پر دے واسطے لیا رسول پسند کرد جا جہ ہر کسی تو غائب اتنے فرشتیا جگہ بھی نہیں کسی نہیں مطلب اس گیا نا شاہ جی جی ہزار قیامت دا علم جا غیب مطلق مطلب ہے کسی مطلب مطلب تو نہیں اور غیر متلک چون جتنا اللہ نے چاہا جی ڈکیٹی مار اتنا پرہیزگار جو آٹا اپنا نال چی و دا لر نہ پکانے جتنا ہلال کھا بن سی نا اتنا کرامتا گنگا باقی حرام ہر شب حرام سارا تون چی جزا ل کیا وہاں تاولاو کساب بہن فرمان ہے آخر سین اگر ماں باوالک نرگاو گفتا ہم گئی چیسر ورکتوم وال اس کے امد نرگاو زیادہ میں دی نرگاو طلب میں گلی بہیم والا دیگر نرگاو دست تو خواہدان وہ گفت شبوانا نرگاو من گیا ہے حرام من قربتے را من پہاڑا رزیر چاند جافر خرسیم نام د افغانستان دال لا پچ مالک فرمایا پرہیلگار اتنا ہی جو سڈے لنگر دا کھانا نہ کھانا آٹا خوب لیا تو کھانا سانو اس آخر جی گل یہ میرے گھر اندر ایک پوتر ڈگا سی میرا اچھا میت افسوس حکم اس بھائی میربانی کرے ہرسیم جہاں ڈگا رکھی کرا میرا واپس کر میں نسا قبول نہ میں آخار اس ود لے جننی جن کیمت بنتی اس ود لے لگا منڈی مالک مانی فرمان اس گل گل راج ہے رام دلا نہیں کھان دیتا اس ٹکے نا می نو منہ بن کے منہ بن کے واپس لے آنا صرف جن میرے کو ڈبل کیمت لے لو می واپس لا بس اس بد بخت نے انکار کر دسا آخر کن میو جی چار یاد نے کہ چار او دے ہاتھ مالک دم اک ایک مریا دو مریا تین مریا چار مریا بس آپ فرمان وہ فرماندوٹیاں زمین تے مار کے چلا گئے ایک اسی دن ڈگ پیا دوسرے تین دوسرے دن ڈگ پیا چارے چارے کا فرمایا اے برکت جی ہلال خوری کرامتابے تو دوسرے دوسرے چاند نا فرمایا کئی اثر فرمودن حلال خورد خوردن حلال کیا کرو مر بچوں سے یق جی؟ پیر برادران حافظ احمد یار نام شاک بلدہ شریف کتاب مشتمل برم شریفہ حضرت قطب القتاب فخرحقیقت مظہر نور فخر محبوب حضرت ہادینہ مغولانا خاجہ محمد سلیمان خان قد اللہ محمد کردہ مجھودہ باہر دکھار منعقب شریفا و شریفا شریفا یکی اصدا وانا شدا ما قدر دسترس خودی ذار محمود فرمودا اگر ارمو منگر در زبان امدتو رانم باہر جک داستان ہے کنا ممر درازی کار باری نباشت غیرز احمد جار رحم اللہ جی ہلاک دی زبردست کتاب کا حصہ ملفو زاد سجدنا اللہ رضی اللہ تعالیٰ دا حکم انہیں جمع کیتے نا انتخاب مناطب اصل بہت ہے اصل حافظ یار احمد صاحب نے لکھی ایک خالص سینے حالات کہ اون دے وچ انتخاب اے دور کر دور گد گد او دور خلیفہ اے دل کا اے وی اپن فزراتن اے اور مل پھوزا دوں نے سنائی اے میں دال کے سیزرگ سب اما پالا پر پرمندر دو گلا و ایکظہری درویش آیا کلندرانہ لباس باس درواز دیتے دو بال سرخ داری شریف ہے گھر مالک باہر آپ دیا بجٹ بڑھائے بات سامنے آئے تو فقیر نے فرمایا السلام علیکم تصو مالک کس کر دے آپ نے جواب دیتا پہلا مالک ہر گھر اللہ تعالی بندے کو بھی کہتے ہیں یعنی میمو بھی لوگ اس مالک آ میں کہتا فکیر نے فرمایا تمہارے گھر میں امیدواری ہے ان قریب فرزند، پتر پیدا وا قطب الاولیاء ہو سی اور صاحب لنگر ہوئے گا بلکہ ہوں بھی گھر چاند برکت کا اثر موجود ہے جب جہان تو جہان والے کتا کی پتا کی ماں پیٹے ماں پیٹ بچا کے بچی فرشتہ جان رہا گائے ہویا مطلق مطلق مطلق کیونکہ غیب اضافی غیب مطلق ایم. ایم. غیب مطلق کوئی بھی اللہ تو سیوا نہیں ویک رحا نہیں جان رہا. سامنے مطلق کوئی بھی گائے کہ بعض مخلوق تو چھپیا باز دا ہے جی جنتخ جنتخرا رحدی فرشتے جی خدمت گزار وغیرہ سامنے سارا کچھ جی جا تو تو نی جانا پا بغیر جان دیا بلکہ خود شیتانے فرشتے جہاں ہاں ملی نے عرش نے ارش نو چکن والے فرشتے نے معلوم ہو گیا بزافی غائبافی خاصا ہے خدا نہیں گائے جی جی. مطلق خاصا ہے خدا او مطلق خاصا ہے پھر وہ جڑا غائب خاصا خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نسولوں جنا چاہے وہاں تاپا لینا جا کسی نہیں ہوں معلوم دا وئی نہیں ویکن ہے پیٹ میں ہے ہے کرفارہ مطلق جڑا ہے چائے تعلق کیوں متلا ہیں ہے ظاہر کے غائب کامل غائب نہ ہوا کس غائب ہوا اللہ تعالی ات فرمایا لکم آل الائب سمجھ آئی غائب ہے یہاں پر متلا ہے الف لام کمال یہ فرد کامل کی طرف پھیرا جائے گا تو غائب مطلق بمانا غیب کامل تو غائب کامل وہی ہے جو غائب مطلق ہے غیب مطلق ٹھیک ٹھیک فرد کامل کی طرف جائے فرد کامل مطلق ہو یا فرد کامل جی یہ تقریر ہے یعنی غائب ہے نسبت غائب مخلوق چھپیا کچھ ذائقہ ہوں جتنا کائنات اردی سماوی ہے نا ساری غائب اضافی تو فرشتے اتنے مقرر نے تا سرا جان دا فرشتہ چلتا اداس پاک میں بارش کے قطرے بھی فرشتا ہوں لوگ نا. پوری آمد. آمد. ای ای جی. شکاری او ات... انہوں نے محسوس نہیں ہوں شوق شوق نہ لیکن وہ گائےش فرشتہ کام کر رہا ہے وہ لے کے آ رہے ہوں یعنی قرآن دی دی. تدبیر کرنے تدبی فرش ترآن اللہ تعالی کا امر ہوں وہ اگو چلانے بے کوئی کہ صرف جان جی جی فرشتہ رکھے باقی کام ربط آئی فرشت نے مچھلی بارش والا فر اللہ ہی ایسی چیز کا اختیار کسی نو دے دے نا پورا تو او اگلا کل پورا بھی لوگ اختیار اپنی جسم جانے میم سمجھ کل اختیار اتنے بابی منگا می لوگ کردا نہیں کر دیں گا وہ کر دیں گا میں لیکن اس حالت بندہ اختیار حالانکہ پھر بے اختیار میں اختیار دانہ نکل ہو ہاتھ چاہ دے کی ہو گیا چوکے نہیں جانا دماغ ایسا بندے دا فیل کر دے کہ او بجائے چک کے منہ چاند پر سٹی کرے معلوم ہوا بندہ این اختیار دی حالت اختیار اور, اور, اور میں ارادہ جہرا اللہ دردے پہلے وہ نہ ہو اگر میرا اللہ تو بغیر تو اپنے تاستے سمجھی بیٹھا من پھر میںختیا بے اختیار ہوں اسی طرح ساری خدائی اختیار اس رکھ <تصفح> اختیار رکھدے ارادے دابے وہ چاہتا ہے تو کر درنا ہے صحیح طاقت جی تری میرے اندر ہے یہ کون آ سکتا ہے کون سا جہ سن مشرق وہ کتے سن کہ مشیت نا جی بن وہ سن یہ کرنا جہد بغیر خدا چاہ چاہے hmm. وہ روکنا چاہے چاہے کرنا چاہے جو مرضی یہ جدو آ جان گے کرن کر لین گے دکے hmm. کر لین واحد تمہارا بابو محمد کی گل کر دیتی ایک خدا جہرا ان خدائی میں کی چلا تفصیل پڑھیا مار بھی میریف فرنگیت نہیں اپنی مافور سی فرنگیت اثرات بخش اسلے ہوئے میں سمجھ گیا بند جی جی دھونا سلسلہ ہوں سارے سپور والے پاس جب میں آپ یادو شریف سے کیا والدگی میں کھانا تیار کرایا گھر جان لگے اکا تو غائب ہو گیا پتا نہیں مطلب میں پچھلے اگر کوئی حرام کھانے سامنے آرام نو حرام سمجھ گنا کرتے سنج نو نجائز گناہ حرام حرام ہر فرمایا لانت گنا ہرام نو ہلالی کھادی جانے سارے حق جردی کسی کو لٹ, لٹ, لٹ لائ ل تھی بیمان قوم مرتض مان تھی گئی ہے ہلال منڈے سور د بچے منع آئی نہیں ہلال نو ہلال بھی ہلال خور کتوں دے اللہ بہت برا جگ بنا کر حقیقت جی, جی, جی. آ سال پیارے ہندی لہر ہو جائے جو مشیت ہوں مشیت لاہی جی آ جائے واہ نا مراد بچایا پتر سارے گائے چور چوران مت جا ہونا زندگی لاگ نہ جایا جیسے میربانی کر سک بندہ نا جل نہ کر سکے نا آکلی اچھا نہیں ایک ایک لفظ لگتا ہے نقیز تاریخ فرمائیے کلو ہم ہر ایک دوسرے طرف ہم لا زید لاز ہے, زیادہ زیادہ درف ہے, درف ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں تناخر کو نیساب متقرہ سے شمار کیا جاتا ہے جی جی متقرہ نیساب متقرہ وہ ہوتے ہیں جو جانب بیان سے نسبت ہو یعنی کیا مطلب جی کہ جی تناقض نکیز ہر ایک نو دی نکیز ہے مطلب نسبت تعلق جیڑا نا او وہ جانب نسبت نسبت ہوتا ہے تو آپ یار اتنا فارق ہوئی ہے تو سلام پڑی ہے بیجی اس بغیر سواد کو